چیلنج کا جواب اس میں شک نہیں کہ ہندو جس قدر بھی تیاری کر لے وہ ہندو ہی ہے اس کی یہ ساری شیخی اس وقت ہے جب تک وہ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں اترتا اور جس دن مسلمان اپنی غفلت سے بیدار ہو کر مقابلے پر آ گیا تو ہندو کی یہ ساری سازشیں اور کوششیں مکڑی کا جالا ثابت ہوں گی لیکن جب تک مسلمان بیدار نہیں ہوتے اس وقت تک ہندو کے ان مکر و فریب سے بھرپور اقدامات کو خطرناک نہیں سمجھا جانا چاہیے ویسے تو یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے اس چیلنج کا جواب دے اور میدان میں بھی اترے مگر اس کے لیے پہلے ان مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جہاد کیا ہے اس کے کیا فضائل و فوائد ہیں اس کی کیا اہمیت ہے کیونکہ عام مسلمان کے دل و دماغ سے جہاد کی حقیقت نکل چکی ہے یا پھر وہ جہاد کو فوج کی ذمہ داری سمجھتے ہیں لیکن وہ مسلمان جو جہاد کی حقیقت سمجھتے ہیں اور اس کی کچھ تیاری کر چکے ہیں اور اس لازمی فریضے کی اہمیت و ضرورت سے واقف ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوؤں کے اس چیلنج کا بھرپور طریقے سے جواب دیں کیونکہ اگر ہندوؤں کے اس ابلتے ہوئے آتش فشاں کو سرد نہ کیا گیا تو آئندہ چل کر وہ مستقل درد سر بن سکتا ہے اس سلسلے میں فوری اقدامات کی ضرورت ہے چند ایک اہم اقدامات مختصراً پیش خدمت ہیں